گزشتہ سال کی طرح امثال بھی رمضان المبارک کے دوسرے اور تیسرے جمعے میں علمی مذاکرے کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سوال کرنے والوں کے تمام سوالوں کا جواب دیا جائے لیکن اس سلسلے میں وقت کی بھی قلت آڑے آ جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ کچھ سوال رہ جاتے ہیں کوشش یہی ہوگی کہ آج جو سوالات جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں ان کے تمام کے جوابات دیے جائیں لیکن اگر پھر بھی کسی سوال کا جواب رہ گیا تو انشاءاللہ آئندہ مذاکرے میں ان کے جواب کی دینے کی کوشش کرتا ہوں ایک سوال یہ گیا ہے کہ میرے ایک دوست نے کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا ہے یہاں طلبا پر کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں خاص طور پر داڑھی رکھنے کو منع کیا گیا ہے اور پینٹ شرٹ پہننا ضروری قرار دیا گیا ہے آیا وہ شخص اس انسٹیٹیوٹ میں ان پابندیوں کے ساتھ پڑھائی جاری رکھے یا نہیں تو یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایسی جگہ یا ایسی صورت کہ جہاں اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی ہوتی ہو جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف عمل درامد کیا جاتا ہو یا کرایا جاتا ہو ایسی جگہ نہ تو تعلیم حاصل کی جائے گی نہ ایسی جگہ ملازمت کی جائے گی اس لیے کہ جہاں خالق کے حکم کی نافرمانی ہوتی ہو وہاں مخلوق کا حکم نہیں مانا جائے گا تو اس لیے ایسے ادارے میں اور ایسی درس میں جہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف تعلیمات دی جا رہی ہو تو وہاں تو داخلہ لینے کا یا وہاں تعلیم حاصل کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے وہ تعلیم ہی کیا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے منافی قدم اٹھایا جا رہا ہو جہاں جو ہے قرآن اور احادیث کے احکام کے خلاف جو ہے جناب ذہن بنایا جاتا ہو تو ایسے اداروں میں ایسی درس میں نہیں داخلہ لیا جائے گا اور وہاں جو ہے سوچا بھی نہیں جائے گا کہ وہاں داخلہ لیا جائے اور نہ ہی ایسے اداروں میں کسی قسم کی ملازمت جو ہے وہ کی جائے کہ جہاں اس طرح کی یعنی صریح اور واضح طور پر جو ہے وہ احکامیں خداوندی کے خلاف جو ہے وہ جناب جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہو اور وہاں پر جو ہے وہ اس قسم کا جو ہے وہ جناب لازم جو ہے وہ قرار دیا جائے کہ جناب داڑھی نہ رکھے اور جناب جو ہے وہ یعنی شاعر کی اور شاعر اسلام کے خلاف جو ہے کوئی جو ہے وہ حکم نہیں مانا جائے گا جہاں تک پینٹ اور شرٹ کا تعلق ہے تو اس میں گنجائش ہے لیکن پینٹ اور شرٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے اتنی ٹائٹ کہ جس میں جسم کی اور آزا کی حیت اور اس کی صورت جو ہے یعنی آیا ہوتی ہو ظاہر ہوتی ہو اور نماز کا وقت آئے تو نماز پڑھنے میں تکلف کرنا پڑتا ہو تو ایسی پینٹ اور شرٹ نہ پہنی جائے ہاں اگر ڈھیلی ہے کہ جس میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا آزا جو ہے وہ اس طرح سے نمایاں نہیں ہوتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک شخص نماز جنازہ میں اس وقت شامل ہوا جب ایک یا دو تکبیریں ہو چکی تھیں تو اب وہ کس طرح اپنی نماز پوری کرے یہ سوال بھی بڑا اہم ہے اور چونکہ عام طور پر اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ پیش نہیں آتا ہے کبھی کبھار ایسا جو ہے یعنی موقع یا ایسی صورت پیش آتی ہے تو اس لیے عام طور پر جو ہے یہ مسئلہ ذہن میں نہیں ہوتا ہے تو اب چونکہ یہ سوال کیا گیا ہے تو اس سوال کے جواب میں جو ہے وہ یہ عرض یہ ہے کہ ایسا شخص کے جس کی نماز جنازہ میں تکبیریں فوت ہو چکی وہ بعد میں آتا ہے اس کو مسبوک کہا جاتا ہے تو یہ شخص مسبوک ہے یعنی اس کی تکبیریں جو ہیں وہ چھوٹ گئی ہیں تو اب یہ چھوٹی ہوئی تکبیروں کو کس طرح سے ادا کرے گا تو وہ یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو ہے یہ تکبیر کہے جب اس امام چوتھی تکبیر کہہ لے اور اس کے بعد جب سلام پھیرے گا تو سلام پھیرنے کے بعد ایسا شخص اپنی چھوٹی ہوئی جنازے کی تکبیریں کہہ لے اب اس میں دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ دعائیں مثلا پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے دوسری تکبیر بھی ان کی رہ گئی تھی یا جو ہے تیسری تکبیر کے بعد جو ہے یہ شامل ہوتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ تفصیل یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد یہ دیکھے کہ اگر دعا پڑھ کے میں تکبیر کہوں گا تو لوگ جو ہیں وہ جنازے کو اٹھا لیں گے اور کاندہ دینا شروع کر دیں گے تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ دعائیں نہ پڑھے سنا نہ پڑھے دروش شریف نہ پڑھے اور صرف جو ہے تقبیر جو ہے وہ کہہ لے دعائیں جو ہے وہ چھوڑ دے اور تکبیر جو ہے ادا کر لے تو یہ تو وہ صورت تھی کہ جس میں ایک یا دو تکبیریں چھوٹ گئی تھیں اگر کوئی شخص ایسے موقع پر آتا ہے ایسے وقت آتا ہے کہ امام نے چوتھی تکبیر بھی کہہ لی اب جو ہے صرف سلام پھیرنا باقی تھا کہ یہ جو ہے پہنچ گئی تو اب امام نے جب تک سلام نہیں پھیرا ہے تو یہ فوراً جو ہے نماز میں شامل ہو جائے اور امام جب سلام پھیرے تو اس کے بعد جو ہے یہ شخص جو چوتھی تکبیر کے بعد شریک ہوا ہے اس امام کے سلام پھیرنے کے بعد امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تو صرف یہ تین تکبیریں کہہ لے تین تکبیریں جو ہے وہ کہہ لے تو اس طرح سے جو ہے یہ تکبیریں ادا ہو جائیں گی تو یہ جو ہے یعنی حکم ہے ایسی صورت میں جبکہ نماز جنازہ کی جو ہے وہ ایک یا دو تکبیریں چھوٹی یا چوتھی تکبیر کے بعد جو ہے یہ شخص شریک ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ریافت کیا گیا ہے کہ رکو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور دورانے رکو نظر کہاں ہونی چاہیے رکو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جناب رکو کرنے والا جو ہے وہ اس طرح سے جھک جائے کمر کو جو ہے اس طرح سے جھکا لے کہ یعنی سمجھانے کے لیے یہ بات بتلائی جاتی ہے کہ تاکہ صحیح جو ہے وہ طریقہ سمجھ میں آ جائے کمر اس طرح سے ہونی چاہیے رکو میں کہ اس کے اوپر اگر پانی کا بھرا ہوا گلاس رکھا جائے تو وہ گرے نہیں جس کا مطلب یہ ہوا نہ تو جو ہے پیٹھ زیادہ اٹھی ہوئی ہو اور نہ ہی جو ہے وہ پیٹھ زیادہ جھکی ہوئی ہو بلکہ بالکل لیول میں ہونی چاہیے تو یہ رکوع کا صحیح طریقہ اور مسنون طریقہ ہے اور دونوں ہاتھ جو ہیں وہ گھٹنوں پر ہونے چاہیے صرف رکھنا کافی نہیں ہوگا بلکہ کرنا یہ ہوگا کہ گھٹنوں کو مضبوطی سے دونوں ہاتھوں سے پکڑا جائے گا اور انگلیاں جو ہیں وہ کچھ کھلی رکھی جائیں گی تو اس طرح سے جو ہے وہ رکوع ادا کرنا چاہیے اور ایسے موقع پر رکوع یعنی رکوع کی حالت میں نظر جو ہے وہ دونوں قدموں کے درمیان ہونی چاہیے جب رکوع میں ہوں تو نظر دونوں قدموں کے درمیان ہونی چاہیے اور حالت قیام میں میں آپ کو یہ بھی مسئلہ عرض کر دوں کہ جب قیام میں ہوں کھڑے ہوں تو اس وقت نظر موضع سجود پر ہونی چاہیے یعنی جہاں آپ کو سجدہ کرنا ہے ایسے وقت نظر جو ہے وہ سجدہ گاہ پر رکھنی چاہیے اور جب آپ تشاہد میں بیٹھیں قاعدے میں بیٹھیں تو پھر نظر جو ہے اپنی جھولی پر یعنی اپنے دامن پر ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ یہ بھی, بھی ہے کہ قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے جب کھڑے ہوں تو دونوں قدموں کے درمیان جو ہے چار انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے اتنے فاصلے پر دونوں یعنی قدم ہو درمیان میں چار انگل کا فاصلہ ہو ایک اور مسئلہ جو بہت اہم ہے اور عام طور پر لوگ جو ہیں اس سے غفلت برتتے ہیں اور اس طرح سے ان کی نماز میں کراہت تحریمی جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے اور نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں دیکھا گیا ہے دوران سجدہ اکثر لوگوں کے پیروں کی انگلیاں زمین پر نہیں لگتی نیز سجدہ کرنے کا شریک طریقہ کیا ہے جب سجدہ کیا جائے تو سجدہ میں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ دونوں بازو جو ہیں مرد حضرات کے لیے یہ حکم یہ مسئلہ کہ دونوں بازو جو ہیں وہ پہلوؤں سے جدا رکھیں اور ہاتھ کے انگلیاں جو ہیں وہ ناک کے قریب یعنی آنکھوں کے بالکل سامنے ہونی چاہیے اور سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں کی دس دسوں انگلیوں کو لگنا چاہیے دسوں انگلیوں کا لگنا جو ہے یہ سنت اور اس طرح سے لگنی چاہیے کہ پاؤں کی انگلیوں کے جو پیٹ ہے نا وہ پیٹ ٹکنے چاہیے لوگ جو ہیں وہ کنارے لگا لیتے ہیں انگلیوں کے صرف کنارے ٹیکتے ہیں اور بعض لوگ جو ہیں وہ انگلیوں کو موڑ لیتے ہیں یہ سنت کے خلاف ہے یعنی پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ لگے ہوئے ہوں اور قبلہ روح ہوں اس میں تفصیل یہ ہے کہ ہر ایک پاؤں کی انگلی کا یعنی ایک ایک انگلی کا لگنا فرض ہے اور ہر پاؤں کی تین تین انگلیوں کا لگنا سجدے میں واجب ہے اور دسوں, پاؤں کی دسوں انگلیوں کا لگنا جو ہے سنت ہے اس طرح کے پیٹ زمین پر ٹکے ہوئے ہوں اور تبلا روپ ان کو کیا ہوا ہو یہ ایسے شخص کے لیے ہے کہ جس کے پاؤں میں کوئی تکلیف نہ ہو اور کوئی درد نہ ہو ہاں اگر کسی کو جو ہے درد ہے پاؤں میں تکلیف ہے اس طرح سے انگلیوں کے لگانے میں تو اس کے لیے پھر جو ہے فخصت ہے کہ جس طرح سے اس کو سہولت ہو وہ اس طرح سے جو ہے سزے میں انگلیاں لگائے اور پھر جب جلسے میں بیٹھیں تو بایاں پاؤں جو ہے وہ بچھا دیا جائے اور اس پر بیٹھا جائے اور دایاں پاؤں جو ہے وہ کھڑا رکھا جائے اور اس صورت میں بھی دائیں پاؤں کی انگلیاں جو ہیں وہ ان کے پیٹوں کے ان کے پیٹ جو ہیں وہ زمین پر لگے ہوئے ہونے چاہیے انگلیاں جو ہیں وہ مڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ پیٹ نہ لگیں اور ان کے جو ہے وہ کنارے لگیں تو اس بات کا خیال رکھنا رکھنا بہت ضروری ہے سجدے سجدہ کرتے وقت کیونکہ اگر خیال نہیں رکھا جائے گا تو اس طرح سے سنت کے مطابق جو ہے وہ سجدہ نہیں ہوگا ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے جو فون پر نکاح اور طلاق سے متعلق ہے کہ فون پر نکاح اور طلاق کی شرعی حیثیت کیا ہے تو یہاں پر بھی جو ہے وہ اصولی بات آپ سمجھ لیں کہ عقد نکاح کے لیے ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے یعنی جو ایجاب و قبول کرتے ہیں وہ یا ان کے وکیل اور نکاح کے جو گواہ ہیں ان کا ایک مجلس میں ہونا جو ہے یہ شرط ہے اب ٹیلی فون پر نکاح کی جو صورت ہوگی اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عاقین میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ایک مجلس میں نہیں ہوگا یعنی ایجاب و قبول کرنے والے شوہر جو ہے وہ اگر دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے تو جس خاتون سے عقت رہا وہ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے گواہ یہاں پر ہے تو آپ دیکھیں کہ اب اس میں مجلس بدل گئی کہ ایجاب کرنے والا جو ہے یا قبول کرنے والا جو ہے وہ اس مجلس میں نہیں ہے یا پھر جو ہے وہ بیوی بی دوسرے ملک میں بیٹھی ہوئی ہے جس ہونے والا شوہر جو ہے وہ دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی یہی ہے کہ مجلس ایک نہیں ہے تو جہاں ایجاب و قبول ہو وہ مجلس ایک ہو اور گواہ جو ہیں وہ اس اسی ایک مجلس میں موجود ہوں وہ ایجاب و قبول کو اپنے کانوں سے سنیں ٹیلی فون میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ جناب ایسا سسٹم جو ہے وہ ہے کہ آواز جو ہے وہ گواہ سن سکتے ہیں یعنی ٹیلی فون کی آواز اتنی بلند جو ہے وہ سنائی جا سکتی ہے وہ سسٹم لگا دیا جائے تو پھر بھی جو ہے وہ مجلس ایک نہیں ہوگی تو اس لیے جو ہے وہ ٹیلیفون پر دکا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے ایک صورت ہے کہ اس کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ دولہا اپنا کوئی وکیل بنا کر دو باہر ملک میں ہے وہاں سے جو ہے اپنا وکیل بنا کر جو ہے وہ بھیج دے اور یہاں جو ہے وہ بتلا دیں کہ میرا فلاں عزیز جو ہے وہ میری جانب سے وکیل ہے میں نے اس کو وکیل مقرر کیا ہے تو وہ اس کی طرف سے ہی و قبول کر سکتا ہے اور اس کی صورت یہی ہوگی کہ جب قاضی جو ہے وہ نکاح کرائے گا تو وہ یہی کہے گا کہ میں نے اپنی معطلا فلاں فلان فلانا بنتے فلاں کو جو ہے تمہارے معکل کے عقد میں دیا تو عبد اللہ کی طرف سے جو وکیل ہے وہ یہ کہے کہ ہاں میں نے فلانا بنت فلاں کو اپنے معقل کے لیے قبول کیا وہ یہ نہیں کہے گا میں نے میں نے قبول کیا وہ تو اسی سے نکاح منعقد ہو جائے گا بڑی گڑبڑ ہو جائے گی تو یہ بہت سمجھداری اور بہت جو ہے یعنی آآ آآ مسئلے سے واقف شخص سے جو ہے وہ نکاح کرانے کی ضرورت جو ہے وہ ہوتی ہے تو اس طرح سے نکاح ہو سکتا ہے تو نکاح ٹیلی فون کی ضرورت ہی نہیں رہے گی اور جہاں تک جو ہے طلاق کی شرعی حیثیت کا تعلق ہے ٹیلی فون پر تو ٹیلی فون پر اگر کوئی طلاق دے گا تو طلاق البتہ ہو جائے گی وہ تو یعنی کہیں بھی بیٹھا ہوا اگر ٹیلی فون پر بھی طلاق نہ دے اپنے گھر کے کونے میں کسی بھی جگہ بیٹھا ہوا لفظ طلاق ادا کر دے گا بیوی بی کے لیے تو طلاق تو ہو جائے گی مسئلہ زبانی یہی بتلا دیا جائے گا لیکن اگر استفتاح کی صورت میں جو ہے وہ دریافت کیا جائے گا کہ اس کا تحریری طور پر جواب دیا جائے تو پھر تحریری طور پر جواب دینے کے لیے ضرورت پڑے گی گواہوں کی کہ اگر ٹیلی فون پر طلاق دیتے وقت وہاں پر اگر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سن لیا تو پھر جو ہے وہ یا تو شوہر اقرار کر لے کہ جی ہاں اس نے ٹیلی فون پر اس طرح سے جی طلاق دی اور جتنی طلاق دے گا اتنی طلاقوں کا حکم بتلا دیا جائے گا لکھ دیا جائے گا اور اگر شوہر انکار کرے کہ اس نے تلاق بھی نہیں دی حالانکہ ٹیلیفون پر اس نے طلاق دے دی دیا اور ہوتا ہے ایسا تو ایسی صورت میں پھر جو ہے ثبوت کی ضرورت پڑے گی تو یہ گواہوں سے ثبوت ہوتا ہے جس طرح دوسرے معاملات میں گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے تو گواہوں سے ثبوت ہوتا ہے ایسے ہی جو ہے طلاق بھی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں جو ہے وہ گواہوں سے جو ہے وہ ثبوت ضروری ہوتا ہے اور اس اس وقت جب کہ جو ہے شوہر جو ہے منکر ہو اور وہ طلاق دے کر انکار کر دے گا اس نے طلاق نہیں دی ہے تو یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھنے کا ہے بعض لوگ جو ہیں جناب وہ جواب دے دیتے ہیں لکھ دیا ہے کہ چونکہ بیوی بی سامنے نہیں تھی نا ٹیلی فون پر اگر شوہر نے طلاق دے دی بیوی بی تو سامنے تھی نہیں اس لیے جو ہے تلاق نہیں اب یہ بالکل چہالت ہے طلاق کے لیے کہاں یہ شرط ہے کہ بیوی بی سامنے ہو تو طلاق پڑے گی تو یہ جو ہے ایسی ایک بات ہے کہ جو کوئی لکھا پڑھا اور عالم جو ہے وہ ایسا نہیں بول تو بہرحال بات یہی ہے کہ طلاق ہر صورت میں جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے البتہ ثبوت کے لیے جو ہے وہ گواہوں کا یا ضروری ہوتا ہے یا پھر جو ہے شوہر کا اقرار ضروری ہوتا ہے ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے کیا چٹائی کی ٹوپی میں نماز پڑھنا جائز تو ننگے سر نماز پڑھنا جو ہے یہ مکرو ہے ہاں اگر کوئی شخص ننگے سر نماز پڑھتا تو اس کو بہت और اور हासिल حاصل ہو جاتا ہے ننگے سر پڑھنے میں سرور حاصل ہوتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے لیکن یہاں ایسا جو ہے وہ نہیں بلکہ یہاں تو سستی اور کاہری کرتے ہوئے कौन کون ٹوپی اوڑھے کون ٹوپی رکھے چلو پڑھ لو مکہ مکت المکرمہ میں خانہ کعبہ میں بھی تو لوگ جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں تو اس پر قیاس کرتے ہوئے جو ہے یہاں پر یہ یاس کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں کے معاملے کو تو وہ تو وہاں لوگ جو طواف کر رہے ہوتے ہیں عام طور پر زیادہ تر جو ہے وہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے جو ہے طواف کرتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ محرم ہوتے ہیں تو محرم کے لیے تو سر ڈھاپنا منع ہے تو اس لیے جو ہے وہ تو ننگے سر نماز پڑھیں گے تو ان پر تھوڑی قیاس کیا جائے گا کہ وہ بھی ننگے سر نماز پڑھ رہے ہیں وہ تو وہ تو ایسی حالت میں ہے جس میں شریعت نے سر ڈھانپنا ان کے لیے منع فرمایا ہے تو ایسے اگر جو ہے یعنی کوئی شخص اس خیال سے ننگے سے نماز پڑھتا ہے کہ نماز کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کے لیے جو ہے ٹوپی پہنی جائے تو یہ حکم بہت سخت ہے فوکہ نے لکھا کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھ کر ٹوپی نہیں پہنتا ہے کہ نماز جیسی عبادت کے لیے ٹوپی ضروری نہیں ہے یعنی نماز کو معمولی سمجھتے ہوئے جو ہے وہ اس طرح سے نماز کو ننگے سر ادا کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہو جائے گا کہ اس نے نماز جیسی محتم بشان عبادت کو بہت معمولی جو ہے وہ سمجھا اور اس میں جو ہے اس عبادت کی تحقیر ہے اور اس کی جو ہے وہ تدلیل ہے تو ایسا شخص جو ہے دارِ اسلام سے خارج ہو جائے گا جہاں تک جو ہے وہ چٹائی کی ٹوپی کا تعلق ہے تو چٹائی کی ٹوپی جو ہے وہ اوڑھ کر نماز پڑھنا مقروب ہے اور یہاں بھی جو ہے ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ چاہے ٹوپی ہو اس قسم کی یا ایسا لباس ہو یعنی ایسا لباس ایسی ٹوپی کہ جس کو کوڑ کر پہن کر اگر کسی دنیاوی معمولی مرتبے اور عہدے والے شخص کے پاس جانے میں آپ ہچکچاہٹ محسوس کریں تو ایسی ٹوپی اور ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکرو ہے اب چٹائی کی ٹوپی لگا کر یعنی ایک میں بات کروں کہ کوئی شخص اپنے آفس کے آفیسر کے سامنے جانا بھی جو ہے پسند نہیں کرے گا صاحب کیا کہیں گے چٹائی کی ٹوپی لگائے ہچکچائے گا اسی طرح سے کام کے جو کپڑے ہیں کام کاج کے کپڑے میلے کچیلے کپڑے اگرچہ پاک ہیں وہ لیکن اگر ان کو پہن کر آپ اس سے کہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ کمشنر صاحب کے پاس چلے جائیں یہ ان کپڑوں میں یہ تو کمشنر صاحب کے پاس بھیج رہا ہوں مجھے اور جناب جو ہے ایسے کپڑوں میں کو چلے ہیں تو یہ تو اچھا نہیں لگتا تو پسند نہیں کرے گا تو پھر اللہ رواز اللہ رب العزت کے دربار کی حاضری ہے تو یہاں پر جو ہے کیسے جو ہے یعنی ایسی معمولی قسم کی ٹوپی اور معمولی قسم کا لباس پہن کر جو ہے وہ جناب نماز پڑھی جائے تو اس کے لیے اہتمام رکھنا چاہیے ٹوپی جو ہے وہ کپڑے کی اگر ہونا تو یہ چاہیے کہ مسلمان کو ننگے سر نہیں رہنا چاہیے مسلمان کو ننگے سر نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ توفیق دے تو جناب ٹوپی ہو ٹوپی پر امامہ ہو کیا کہنے اور اگر امامہ نہیں باندھ سکتے ہیں تو کم از کم ٹوپی تو ہونی چاہیے یہ مسلمان کی ایک امتیازی شان ہے کہ وہ ننگے سر نہیں رہتا ہے اور پھر نماز جو ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے یہ اہتمام ہونا چاہیے سستی اور کاہلی کے طور پر جو ہے وہ ننگے سر نماز نہیں پڑھنا چاہیے ہاں اگر کہیں ایسا موقع پیش آ گیا ایسی صورت پیش آ گئی کہ ٹوپی ہے نہیں تو ایسی صورت میں پڑھ لی جائے گی تو کوئی کراہت نہیں ہے ایک اور سوال جو ہے وہ قبر سے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل جو قبریں بنائی جاتی ہیں اس میں پکی اینٹیں لگائی جاتی ہیں ہمارے بعد مذہبی اجتماعات میں جاتے رہتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پکی اینٹیں قبر میں نہیں لگانی چاہیے آپ وضاحت فرمائیں کہ کیا یہ حرام ہے یا خلاف سنت نیز یہ بھی فرمائیں کہ مردوں کو اس عمل سے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں آج کل ہمارے شہروں میں جو قبرستان ہیں صورتحال حال جو ہے بہت ہی ناگفتہ ہے اور کوئی جو ہے دیکھ بھال کوئی انتظام و انسرام تو ہے نہیں بہت سی قباہتیں ہیں اگر انتظام و انسلام ہو اور اوقاف کی طرف سے محکمۂ مذہبی امور کے کارندوں اور کارکنوں کی طرف سے اگر اس طرف توجہ دی جائے تو بہت سے مسائل اور معاملات حل ہو سکتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ گناہوں سے بچ سکتے ہیں بہرحال میں تفصیل کی طرف تم جاؤں اس وقت جو سوال ہے میں اسی کی حد تک محدود رہوں گا کہ اس کے جواب کو میں جو ہے واضح کر سکوں تو قبریں جو ہیں وہ اتنی بنتی رہتی ہیں کہ مٹی جو ہے وہ بالکل یعنی کمزور بالکل جو ہے وہ ریت کی طرح ہو جاتی ہے تو اس لیے جو ہے یعنی قبریں پکی بنانا پڑ جاتا ہے اب رہی یہ بات کہ یہ اینٹیں جو بنی ہوتی ہیں یہ سیمٹ کی بنی ہوتی ہے اور سیمٹ جو ہے وہ آگ سے تیار ہوتا ہے تو شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کے قریب کوئی آگ یا آگ والی چیز یا آگ سے پکی ہوئی چیز اس کے جسم کے نہیں ہونی چاہیے اب چونکہ یہ مجبوری ہے کہ اینٹ اینٹوں سے جو ہے جناب چنائی ہوتی ہے قبر کی تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ قبر کی جب چنائی ہو جائے تو گورکن سے گارا جو ہے اندر جہاں یعنی تدفین ہونی ہے اندر کی سائیڈ میں جو ہے وہ لپائی کرا دی جائے اور مٹی جو ہے وہ لسوا دی جائے تو اس طرح سے جو ہے یعنی وہ جسم جو ہے یعنی آگ کی پکی ہوئی جو ہے اس چیز سے جو اینٹ بنی ہوئی ہے اس کے اور اس کے درمیان جو ہے وہ گارا اور مٹی آ جائے گی تو اس طرح سے یہ مسئلہ جو ہے وہ شریعت کا اس پر جو ہے ہم عمل جو ہے وہ کر لیں گے تو یہ ہونا چاہیے بہرحال اگر جو ہے وہ اینٹ کی بنی ہوئی جو ہے وہ قبر ہی پر اکتفا کیا گا تو بہرحال یہ اس کو حرام تو نہیں کہا جائے گا بہرحال اچھا یہی یہ ہے کہ اس پر جو ہے مٹی کی لپائی کرا دی جائے اور سلپ رکھے جاتے ہیں کور کے اوپر جو ہے وہ بھی جو ہے سیمنٹ سیمنٹ کے ہوتے ہیں تو یہ بہرحال ہے تو ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ کہ جناب یہ کیسے ہو تو اب کون ایسا کرے تو بہرحال کوشش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ ان سلپ ان سلپوں پر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی گارا لگوا دی جائے جو اندر کی سائڈ رہنی ہے گارا لگا کر جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو یا اس طرح سے اگر ہم عمل درآمد کریں تو ظاہر ہے کہ جو لوگ سلپ تیار کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں بناتے ہیں تو وہ سلپ تیار کر کر اس پر مٹی کی لپائی کر کر رکھیں گے پہلے سے تو یہ اس طرح سے جو ہے یعنی اس پر قابو پایا جا سکتا ہے لیکن ہم لوگ جو ہیں شرح معاملات میں جو وہ ان باتوں کو بہت ہلکا پھلکا جان کر جو ہے وہ عمل نہیں کرتے اور اس کے بارے میں جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو بہت ہی مشکل کام ہے اور بہت بھی بہت ہی جو ہے بہت ہی جو ہے وہ دشواری کا کام ہے آپ دیکھیں کہ اپنی رہائش کے لیے ہم اپنی زندگی میں آسائش کے لیے معمولی معمولی باتوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی جو ہے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو یہ سب آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کیسی رہائش بنائی ہوئی ہیں ان میں کیا کیا سہولیات ہم نے جو ہے وہ جناب جو ہے وہ پیدا کی ہوئی ہوئی ہیں تو جو مشکل سے مشکل تو جب ہم اپنی زندگی میں جو ہے اپنی جو ہے وہ رہائش کو اور جہاں ہم جو ہے وہ آرام کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے ہم نے طرح طرح کا خیال رکھا ہوا ہے تو وہ شخص کہ جس کا ظاہری اور دنیاوی زندگی سے تعلق ختم ہو گیا اور برزخی زندگی جو اس کی شروع ہو رہی ہے تو بہرحال اس کی برزخی زندگی کے لیے ہمیں شریعت کے بتائے ہوئے احکام پر عمل درآمد کرنا چاہیے کہ اس سے جو ہے بہرحال جو ہے اس کو فائدہ اور اس کو جو ہے آسائش اور راحت پہنچتی ہے یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور احادیث سے دیکھیں یہ ثابت ہے کہ یعنی اب آپ دیکھیں کہ جب وصال ہو جاتا ہے تو کیا کیا حکم ہے کہ چادر اڑا دی جائے پھر جب غسل دیا جائے تو آ, جس طرح سے جس طرح کا موسم ہو تو زندگی میں جس طرح سے جو ہے وہ غسل کرنے کے لیے پانی رکھا جاتا تھا پانی استعمال ہوتا تھا اس طرح کا جو پانی کیا جائے سردی ہے تو پانی جو ہے اس طرح گرم کیا جائے کہ جس, جس میں جیسا کہ زندگی میں جو ہے یعنی استعمال کیا جاتا ہے تو یہ سب کیا ہے پھر جب جو ہے وہ جنازہ لے, لے, لے چلتے ہیں تو کاندھا دیتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ بالکل ٹھہر ٹھہر کر جو ہے وہ چلا جائے تیز تیز نہیں کہ جناب اس سے جو ہے میت کو تکلیف ہوتی ہے پھر جو ہے جناب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر سلام کرنے کا حکم ہے اور قبروں پر جو ہے چلنے کی ممانعت فرمائی گئی ہے قبروں پر بیٹھنے کی ممانعت فرمائی ہے اور اتنا جو ہے یعنی وبال جو ہے احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ قبروں پر جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں چلتے ہیں ان کو اگر معلوم ہو جائے کہ قبر پر جس سے جو ہے یعنی اس کو شرح معاملات پر عمل کرنے سے ہمارے فائدہ پہنچتا ہے کچھ مسائل جو ہیں وہ رہ گئے لیکن مسائل جو ہے یہ ایسے ہیں کہ ایک ایک مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی تفصیل چاہتا ہے تو میں جو ہے وہ عرضی کروں گا کہ ان کے بارے میں جو ہے وہ عند علمی مذاکرے میں جو ہے اس کے عرض کیا جائے یا جا پھر میری گزارش یہ ہے کہ ان مسائل کے لیے جو ہے آپ اپنے علماء کے لٹریچر اور کتاب ضرور حاصل کریں مسئلہ جو ہے وہ جو بہت ہی تفصیل طلب ہے وہ یہ ہے کہ علماء اور صوفیاء بالخصوص حضرت غوث العظم دستگیر خواجہ معین الدین چشتی امام غزالی امام احمد رضا کو بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گمراہیت پھیلانے کا ٹھیک لیا ہوا تھا اور گمراہی پھیلانے کے یہ لوگ ذمہ دار ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ امام احمد بن ہمبل نے اسلام میں تعویز کے شرک سے بت پرستی کو فروغ دیا انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں تو بہرحال اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ میرے ایک رشتہ دار توحیدی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قضا نماز پڑھنے کا حکم کہیں نہیں ہے بہرحال اس کا یہ مسئلہ تو میں عرض کر دیتا ہوں پہلا مسئلہ جو میں نے عرض کیا ہے نا اور اس کے لیے جو ہے آپ مفتی احمد یار خان صاحب کی ایک کتاب ہے جا الحق کو حق الباطل یہ کتاب بڑی معلوماتی ہے ہمارے جتنے بھی اعتقادات ہیں اور ہمارے جتنے بھی معمولات ہیں اس کے بارے میں انتہائی مدلل اور مفصل اور پھر کمال یہ ہے کہ ہمارے ان اعتقادات اور ہمارے ان معمولات پر جو بد مذہب اور بدعقیدہ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا ان سب کے اعتراض بھی نقل کیے ہیں اور ان کے جوابات بھی دیے ہیں مثلا اذان میں ہم جب کلمہ شہاد شد محمد رسول اللہ پڑھا جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ انگوٹھے چومتے ہیں آنکھوں سے لگاتے ہیں یا جو ہے وہ نظر و نیاز عرس ہے اور جناب دوسرے ہمارے جو ہے, جو ہے وہ معمولات ہیں ان سب کا اس کتاب میں بڑا جو ہے وہ سیر حاصل جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے تو آپ کے یہ مطالعے میں یہ کتاب جو ہے ضرور رہنی چاہیے تو جی جا الحق یاد رکھیں جا الحق وہ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جس پر مفتی صاحب نے اس کا نام رکھا ہے جہاں الحق وضاحق الباطل حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ دفاع ہو گیا تو یہ کتاب واقعی ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھیں مطالعے میں رکھیں نا تو آپ کے سامنے معترف اور منکر جو ہے وہ لاجواب ہو جائے گا آج ہمارے اہل سنت والجماعت میں ہمارے لوگوں میں یہ بڑی کمی ہے کہ اپنے علماء نشست اختیار نہیں کرتے ہیں ان سے رجوع نہیں کرتے ہیں ان سے معلومات نہیں حاصل کرتے ہیں اور ان کا لٹریچر جو ہے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں نہیں پڑھتے ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے جناب فوراً جو ہے دوڑاتے فلاں صاحب نے ایسا کہہ دیا حالانکہ کوئی مشکل بات نہیں ہوتی ہے اور پریشان ہو جاتے ہیں کیا کریں صاحب تو اب یہ کتابیں لٹریچر ایسے ہیں کہ آپ جو ہے جب دوسری کتابیں دوسری چیزوں میں آپ جو ہے وہ رقم خرچ کرتے ہیں تو آپ یہ یہ کتابیں جو اس, اس متعلق ہیں یہ آپ خریدیں اور پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو معمولات ہیں نا یہ صرف جو ہے یہی نہیں کہ جناب ہمارا عقیدہ ہے بس ہم, ہم یا ہمارے ماں باپ کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے ہم نے ان کو دیکھا تو ہم کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ آپ یقین جانیں کہ ہمارے ایک ایک عمل کے پیچھے جو ہے دلائل کے امبار ہیں اور ثبوت کے جو ہے بے شمار جو ہے یعنی جو ہے وہ یعنی براہین موجود ہیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ الحمدللہ جو ہے ہمارا عمل جو ہے وہ اس دلیل کی بنیاد پر ہے تو بہرحال آپ جو ہے یہ کتاب ضرور حاصل کریں اور اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے علم میں جو ہے بہت یعنی اضافہ ہوگا اور عقیدے اور آپ کے ایمان میں پختگی آ جائے گی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کے عمل فرمائے آخر داوان الحمد رب العالمی